آج آپ مشہور پلے بیک سنگر ناحید نیازی سے ملیں گے ناہید نیازی کو سب سے پہلے خورشید انور کی موسیقی میں فلم ایاز کے لیے گانا گانے کا موقع ملا اس فلم میں ان کی آواز نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور وہ پلے سنگر کی صف میں آگئیں گئی ناہید نیازی بہت سی فلموں کے لیے گا چکی ہیں جن میں آدمی ہم سفر زہرشق جھومر اور زمانہ کیا کہے گا خاص طور پر قابل ذکر ہیں آنے والی فلموں میں دال میں کالا جب سے دیکھا ہے تمہیں دل نے تجھے مان لیا جھلک اور قانون وغیرہ شامل ہیں اس امسلیم ناہید نیازی, نیازی صاحبہ بے شمار لوگ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر آپ کے اسی نام سے واقف ہیں یعنی ناہید نیازی ناہید جی تو کیا یہی آپ کا گھریلو نام بھی ہے گھریلو جی. جی. نام میرا شاہدہ ہے اسکول میں بھی یہی تھا اور کالج میں بھی یہی ہے تو یہ فلم میں مشہور ہونے کے بعد آپ کا نام ناہید نیازی پڑ گیا جی ہاں آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ میوزک سے آپ کی دلچسپی کب اور کیسے شروع ہوئی جب سے مجھے یاد ہے تب سے میں پوچھ سکتا ہوں کب سے یاد ہے آپ کو کوئی پانچ سال کی عمر میں آپ نے گانا شروع کیا تھا تو کسی سے باقاعدہ آپ نے گانے کی تعلیم حاصل کی نے ہی شروع کیا تھا. اب بھی سکھا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ پاکستان کی بہت ہی مقبول پلی بیک سنگر ہیں تو اس سلسلے میں مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سا گانا سب سے پہلا کہا جا سکتا ہے جس سے آپ مشہور ہونی شروع ہوئی ریکارڈ تو ویسے میرا پہلے فلم یاز کے لیے ہوا تھا گانا مگر میرے خیال سے جس گانے سے میں پاپولر ہوئی ہوں وہ زہر عشق کا تھا قسم کی کمپوزیشن پسند ہیں یہ لائٹ یا کلاسیکل میرے خیال سے تو مجھے ہر قسم کی پسند ہے ہر <laughs> ایک میں اپنی خوبی ہے یہ <laughs> بتائیے گا کہ آپ کو کون سی موسیقی آپ کے خیال میں صحیح اور اچھی ہو سکتی ہے وہ میوزک جو عام لوگوں کو پسند آئے یا وہ میوزک جو صرف آرٹ جاننے والوں کو پسند آئے <laughs> دیکھیے فلم کے لیے تو میرے خیال سے وہی موسیقی اچھی ہے جو عوام پسند کریں کیونکہ فلم بنتی ہی عوام کے لیے اچھا اگر آپ کو خدا کرے کہ ایسا ہو کسی فلم کی میوزک ڈائریکشن کا چانس مل جائے تو کیا آپ اتنی کامیاب میوزک ڈائریکٹر بھی ثابت ہوں گی جتنی کہ مقبول پلے بیک سنگر ہیں مجھے شوق ہی نہیں ہے میوزک ڈائریکشن کا میرے خیال سے تو کبھی نہیں کروں گی یہ بتائیے آپ کو اور کس آرٹ سے دلچسپی ہے میوزک کے علاوہ پینٹنگ بھی کرتی ہوں کلاسیکل ڈانس بھی مجھے آتا ہے میں زیادہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے آواز پہ اثر پڑتا ہے ڈانسنگ سے mm -hmm. اور میں انسٹرومینٹس بھی مجھے بجانے کا شوق ہے کون کون سی ستار تھوڑی سی بجا لیتی ہوں <laughs> پیانو بھی um, وائلن سیکھنے کا بہت شوق ہے میرے خیال سے اب سیکھ ہی لوں گی ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کلاسیکل ڈانس سے کچھ شوق رکھتی ہیں تو کلاسیکل ڈانس میں اور میوزک میں کوئی تعلق آپ کو محسوس ہوتا ہے جی ہاں میرے خیال سے تو ہے کیونکہ ڈانسنگ سے جو ہے ہے نا وہ تو گانے کے لیے بھی اچھا آپ تو ایک وقت میں میرا خیال ہے کئی کئی گانے ریکارڈ کرتی ہوں گی تو معلوم یہ کرنا تھا کہ ایک ریکارڈنگ اور دوسری ریکارڈنگ کے درمیان آپ کو موڈ بنانے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو کوئی خاص وقت موڈ بنانے کے لیے نہیں چاہیے بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ موڈ بنتا ہی نہیں ہے تک بالکل نہیں بنتا تو پھر کس طرح مم. گانے گاتی ہیں؟ ویسے عام طور پہ ریہرسل جب ہوتی ہیں مائیکرو فون پہ وہیں پہ سیٹ پہ مم. تو میرے خیال سے تو وہیں بن جانا چاہیے میرا تو بن جاتا ہے دوسروں پہ میں نہیں کہہ سکتی مم. उर्दू के अलावा भी कुछ और में आप गा सकती है। जी हां, बल्कि मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं अच्छा आपके कमर्शियल रिकॉर्ड हैं जी दूसरी पश्तों में गाया है मैंने बंगाली में पंजाबी सिंधी फारसी और वैसे इंग्लिश का तो भरा नहीं है वगैरह وہ جو ابھی آپ نے فرمایا کی انگلش کا ریکارڈ نہیں بھرا ہے جی. تو ہمارے منتظر ہوں گے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ کوئی انگریزی گانا آپ سنا <laughs> girl, mother, be she said to My sweetheart, what lies ahead Will there be rainbows day after day Here's what my sweetheart said Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see sera what will be you will be bahut kho paathru atnaahid niyazi sahiba wo to aapka har gaana bahut hi acha hota hai lekin khud aapko apne kaun kaun se gaane pasand hain aur ye mera zaati sawal hai kyun pasand hai mere khayal se aapko ek hi gaana ایک پکچر بن رہی ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں اس کے لیے میں نے ایک گانا ریکارڈ کروایا تھا اس کے بول ہیں یہ کیسا غم ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جی. اپنے سننے والوں کو یہ ریکارڈ ضرور हैं. سن رہی ہیں بل شکریہ ناہد میاضی صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو اپنی دلچسپ باتیں سننے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ